يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون یہ سورہ بقرہ آیت نمبر بیس سے ہمارا سبق ہے اس سے پہلے جتنی آیت گزری ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مومنین کے صفات ان, ان کے کارنامے بیان فرما دیے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں بتا دیا اور ان کے کارنامے بتا دیے ان کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا تیسرے نمبر پہ وہ گروہ ہے جن کو منافقین کہا جاتا تھا اللہ رب العزت نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا اور ان کا انجام کا بھی ذکر فرما دی اور ساتھ ساتھ ہدایت نہ لانے کی اور ہدایت پر نہ آنے کی اللہ رب العزت نے دو تین مثالیں بھی پیش کی کہ ان کی مثالیں ایسی ہی ہیں تو لہذا ان کو اللہ کی طرف سے جو روشنی آتی ہے دلائل آتے ہیں یہ ان پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے حق میں فیصلہ گمراہی ہی کا کیا ہوا ہے ان کے اندر طلب کا کوئی عنصر ہے نہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے تو اس کے بعد پھر اللہ نے ساتھ بتا دیا کہ ان اللہ عالک الشین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے کسی گمراہ کو ہدایت پر لانے پر اور کسی ہدایت یافتہ آدمی کو اگر اللہ گمراہ کرنا چاہے اس میں بھی اللہ قادر ہے ہر چیز پر تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے عیسال عید المطلوب جو ہدایت ہے یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے نہیں دیتے جس کو چاہے اللہ عزت دیتے ہیں جس کو چاہے اللہ عزت دیتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی چیزیں یہاں سے یابد الربکم الزیخل و لذی من قبل کم القول اللہ رب العزت یہاں اصل مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی ربوبیت ہے اس کی طرح اللہ تعالی اشارہ فرماتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم سور فاتح میں مانگتے تھے دعا اہدن الصراط المستقیم تو ہدایت مانگتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دعا مانگی اور اللہ کو یہ کہہ دیا ای کنابود اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی عبادت کے لائق تیری ذات ہے اور آپ کے ماں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا یونا سو عبدو اے لوگوں تم عبادت کیا کرو رب اپنی رب کی اللہ خالق وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلی صرف تمہیں نہیں پیدا کیا ان لوگوں کو بھی اسی رب نے پیدا کیا جو تمہارا رب ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مخلوق گزری ہے یا آ رہی ہے سب کا خالق اللہ کی ذات ہے ولدینہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تخ کہ تم تقوی اختیار کرو اور تم متقی بن جاؤ یعنی اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم متقی بنو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اللہ رب العزت کی ذات سے آپ کے دل میں خوف ہونا چاہیے جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایمان بین الخوف و ہونا چاہیے انسان کے اوپر زیادہ خوف بھی نہیں آنا چاہیے کہ مایوس ہو جائے اور زیادہ رجا بھی نہ ہو زیادہ پر امید بھی نہ ہو تاکہ شیطان اس کو راستے سے ہٹوا نہ دے اور اس کے دل میں شیطان کہاں ریاکاری بڑائی نہ ڈال دے تاکہ ایمان سے ہی اس کو دو ڈالے تو اللہ رب العزت نے یہاں ربوبیت کی طرف اشارہ فرما دیا اور اللہ کے بندے بننے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں ایک اللہ کی ربوبیت ماننی اور دوسری چیز ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ دو اہم چیزیں ہیں اگر انسان ان میں سے ایک چیز کو مانتا ہے دوسری چیز کو نہیں مانتا وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا وہ کامیاب نہیں ہے خشرقینی مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی غذا چل رہی تھی لڑائی چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اللہ کے پیغمبر کے طور پر نہیں مانا اس کی مخالفت کی تو لہذا وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اللہ کے ماسوا اور خداوں کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کی ذات سے یہ منکر نہیں تھے اللہ کی ذات کو بھی یہ مانا کرتے تھے کسی طرح یہود ہے نصارہ ہے اللہ کو مانتے بظاہری اللہ کو یہ سارے مانتے ہیں یہ پتہ ہے ان کو کہ اللہ کی ذات موجود ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ان باتوں کو اقرار کرتے ہیں لیکن بات جب رسالت کی آتی ہے تو وہاں گڑبڑی کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تو یہاں سے اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کے اوپر کچھ دلائل پیش کر رہے ان دلائل میں سے کچھ دلائل انخوسی ہے نفسی دلائل ہے اور کچھ دلائل کیا ہے آفاقی ہے جو نفسی دلائل ہے وہ دو ہے اور آفاقی دلائل کیا ہے وہ تین ہے سب سے پہلے جو دو دلائل انفوسی ہے یا نفسی دلائل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خالق ایک دلیل تو یہ ہے دوسری دلیل ہے وہ الدیل امن قبل یعنی تمہارے خالق اور تم سے جو پہلی مخلوق گزری ہے اس سب کا خالق کون ہے تمہارا رب ہے تو اپنے نفس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی رب ہے ہمارا کوئی خالق ہے تو یہ بات دلیل ہے نفسی طور پہ بھی اللہ رب العزت کی حقانیت پر اللہ کی خالقیت پر اللہ کی ربوبیت ہونے پر تو اپنے نفس کے اندر دیکھے کہ تمہیں زندگی کس نے دی تمہیں کس نے پیدا کیا اس دنیا میں کون ہے تمہارا لانے والا تم کو تو اللہ نے آدم سے وجود میں لیا ہے اور تم سے جو پہلی مخلوق تھی جو ابھی دنیا میں نہیں ہے ان کو بھی پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے یہ دو انفوسی دلائل اس کے بعد تین دلائل وہ ہے اللہ کی ربوبیت پر اللہ کی خالقیت پر وہ آفاقی دلائل ہے وہ تین دلائل ہے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ جزاقم الف راشم دوسرا دلیل ہے والسماء ابینا ان تیسرا دلیل ہے یہ تین دلائل آفاقی اللہ نے پیش کی کہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں ان چیزوں کو کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے اللہ کی ماں اور کوئی نہیں کر سکتا زمین کو کوئی بےچونا بھی نہیں بنا سکتا تمہارے لیے آسمان کو کوئی شخص کوئی ذات تمہارے لیے چت نہیں بنا سکتا آسمان کا بنانا اتنا آسان نہیں ہے بغیر ستونوں کے اللہ نے سات آسمان کڑے کیے ہیں اور جب سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے آج تک کسی جگہ پہ بھی کوئی خرق نہیں ہے اس میں کوئی دراڑا نہیں ہے کوئی اس میں نقصان نہیں ہے کسی سائنسدان نے آج تک نہیں بتایا کہ فلان آسمان میں یہ خرابی ہے وہ گرنے والا ہے یہ اللہ کی ذات ہے اسی نے تام کے رکھے تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا ہمارا رزق کا بندوس اللہ نے فرمایا زمین کو کیتوں کو اس پانی کے ذریعے سے آباد کیا زمین سیراب ہوتے ہیں آسمانوں سے پانی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے اللہ رب العزت زمین میں سے ہمارے لیے بطور رزق ضمراط کو نکالتے ہیں پل نکلاتے ہیں یہ ساری کے سارے ہمارے لیے کیا ہے رزق کا ذریعہ ہے تو اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ کیا ہے ایک حکم اللہ نے فرمایا یا ہن سو میری عبادت کیا کرے یہ تو کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اس حکم کو بجا لائے اللہ کو معبود مانے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کرے دوسری جانب اللہ رب العزت ایک چیز سے ہمیں منع فرماتے ہیں کہ یہ چیز نہ کیا کرو تمہاری کامیابی اسی میں ہے وہ چیز کیا ہے وہ شرک سے اللہ رب العزت منع فرما رہے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے انسان کے سارے اعمال کو یہ برباد کر دیتا ہے یہ وہ ظلم ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرتے جب تک انسان صحیح توبہ نہ کر اور اس کا پوچھ گچ اللہ رب العزت کے احمد پہ فرماتے ہیں تو اس نہیں سے اللہ رب العزت نے ایک نہیں فرمائی اور ہمیں روکا فرمائے کہ فلاں اللہ اندادن و انتمتا علم ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے ان دونوں کے درمیان میں چلنا ہے ایک چیز کو بچا لانا ہے اور ایک چیز سے بچنا ہے تو یہ ہماری زندگی ہے اور یہی اسی میں ہماری کیا ہے کمیوی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایو الناس و ابدرب الدی خالق اے لوگوں تم عبادت کرو اپنی رب کی اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ رب العجت کبھی خطاب فرماتے ہیں یا ایو الناس سے کبھی خطاب فرماتے ہیں یا ایو النزین آ سے کبھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے عام طور پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں یا ایو سے خطاب ہوتا ہے اور جو صورتیں مدنی ہوتی ہیں اس میں یا ایو امنو سے اللہ خطاب فرماتے ہیں یعنی خطاب اللہ کا صحابہ سے ہوتا ہے وہ انتصار ہے اور چون کے مکے میں لوگ ابھی زیادہ تر مسلمان نہیں بنے تھے ایمان نہیں لائے تھے اکثر لوگ مشرک تھے تو الناس سے اللہ نے کیا فرمایا خطاب فرمایا تو اللہ نے خطاب عمومی فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کیا کرے جس نے تمہیں پیدا کیا یہ ایک انفسی دلیل ہے کہ آپ اتنا شد دیکھیں کہ مجھے پیدا کس نے کیا خلقت کس نے دی جب اسی نے پیدا کیا تو پھر عبادت کا لائق بھی وہی ہے اور اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان کا خالق کون تھا کیا کسی اور نے ان کو پیدا کیا نہیں اس کا خالق بھی یہی ذات ہے تو لہٰذا یہی ذات عبادت کے کیا ہے لائق ہے اگر اس حکم کو ہم بجا لیں گے تو کیا بن جائیں گے متقی بن جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور یہی زندگی کا کیا ہے مقصد ہے آفاقی دلائل اللہ فرماتے اللہ دین جا یہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا پھر راشن فرش بےچونا بنایا تم اس پہ رہن سہن کر سکتے ہو اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے چلنا یہ سارے امور اللہ نے آسان بنا دیے اگر زمین فرش جیسی نہ ہوتی تو پھر ہماری زندگی مشکل ہو جانی تھی اللہ رب العزت نے زمین کو ہموار بنا دیا اور اس میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے بڑی آسانی ہے اس میں پھر اللہ فرماتے ہیں والسماء سما اللہ وہ ذات ہے یہ دوسری دلیل ہے افاقی ہاں جی اللہ وزاد ہے جس نے آسمان کو بنا بنا دیا تمہارے لیے چھت بنا دیا بنا کہتے ہیں چھت کو اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت کے حیثیت دی, دی تم ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو ٹھیک ہے اس چھت میں اللہ نے روشنی کا بھی بندوبست کیا ہے اور وہاں سے پانی کا بھی اللہ نے بندوبست کیا ہے وہاں سے ہواؤں کا بھی بندوبست کیا ہے جتنی بھی انسان کی ضروریات ہے سب ضروریاتوں کی اللہ نے اس سے کیا فرمایا بندوبست فرمایا پھر اللہ کسی دلیل ذکر فرماتے وہ انزل منسما امام اللہ ذات ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی پانی برسایا اللہ نے بارشیں ہوتی ہے بارش رحمت برستی ہے تو اس بارش رحمت کی وجہ سے ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں جیسے کہ سردی کے موسم میں پہاڑوں کے اوپر بارش کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوتی ہے اور برف باری ہوتے ہوتے پہاڑ بر جاتے ہیں اور وہ برف ہمارے لیے وہاں جمع رہتی ہے سٹور ہو جاتی ہے اس کے بعد جب بارشوں کا موسم ختم ہوتا ہے گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے اس وقت پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت ہماری ضروریات کو اسی برف سے پوری کر دیتے وہ برف پگھلتے پگھلتے نیچے آ کے ہموار زمینوں پہ بہتے ہوئے پانی ہمیں ملتا ہے کوئی زمین سیراب کر رہا ہے کوئی خود پی رہا ہے لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہے اللہ نے ہمارے لیے وسائل بنائے ہوئے یعنی اللہ نے اس پانی کو منجمد کر کے سٹور کرنے کا اس کو جمع کرنے کا نظام بھی فرمایا ہے اونچے انچ اونچے پہاڑوں پر برف پڑی رہتی ہے یا ہمارے لیے وہ پانی کا کیا ہے بندوبست ہے یا میں وہ ٹینکیاں اللہ نے بنی وہ خزان بنائے جس میں وہ پانی جمع ہوتا ہوا رہتا ہے اور وہ منجمت شکل میں ہوتا ہے تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو پگھل کے ضائع نہ ہو جائے تو اللہ رب العزت بوقت ضرورت جب گرمی آ جاتی ہے وہ پگھلتے پگھلتے نیچے آتا رہتا ہے تو یہ صورت ہے اللہ نے آسمان سے پانی بھی اتارا تھا اخراج ابھی منت یہ پانی صرف اور صرف اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو کیچڑ بن جائے وغیرہ وغیرہ نہیں یہ بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے فخر جا نے نکالا بھی اس پانی کے ذریعے سے منت ثمارات یعنی پلوں میں سے مختلف پھل وہ اللہ نکالتا ہے زمین میں سے ٹھیک ہے نا یہ درخت آجی. سبز ہو جاتے ہیں اس میں پل لگ جاتے ہیں وہ پل ہم تمہارے لیے کیا کام دیتے ہیں رزق اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے رزق ہے اس میں بہترین رزق ہے تمہارے لیے اور صحت بھی ہے پل کھانے سے انسان کی صحت بھی بنتی ہے اور انسان کے لیے غذا ہے رزق بن جاتا ہے اللہ رب الزت نے ان پلوں کا بندوبست کیا صرف پل نہیں ہے اس کے ساتھ سبزی وغیرہ بھی ہے باقی ضروریت کی چیزیں ہیں ہاں جی اناج ہے وغیرہ یہ ساری کے ساری اللہ رب العزت زمینوں سے ہمارے لیے پوری کر لیتے ہیں اس پانی کی برکت سے پھر اللہ رب العزت نے یہ تو حکم بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کیا کرے بس صرف اور صرف عبادت کا جو لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہی ہمارا کیا ہے معبود ہے ہمیں عابد بننا چاہیے ابھی اللہ ایک چیز سے نہیں بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کیا کرے اس میں تمہارے کیا ہے فائدے کی باتیں ہیں یہ نہ کیا کرے جیسے کہ نافرمان لوگ یہ چیز کرتے ہیں ہاں اور ان کو کامیابی نہیں ملتی ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اے لوگوں جو انداد ہے اللہ کے ماں سوا خدا بنا کے رکھنا ہے یہ کام نہ کیا کرے انداد یہ جمع ہے نت کی نت کہتے ہیں اللہ کا شریک چاہے وہ ذات میں ہو چاہے وہ صفات میں ہو اللہ جل شاہ کی ذات بھی اکیلی ہے اور اس کی صفات بھی اکیلے ہیں اللہ فرماتے ہیں فلاں جہلو تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے انداز یعنی خدا اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو نہ بناؤ اور یہ نہ کہا کرو کہ یہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہے اللہ کی ذات تو ہماری کیا ہے بڑا خدا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے خدا یہ ہم نے کیا بنائے ہوئے یعنی ایک واسطہ بنا دی ہے کس کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ مشرقی لی مکہ اس طرح باتیں کیا کرتے تھے شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کسی بادشاہ کی طرف جب آپ پہنچتے ہو تو پہلے وزیروں سے بندر رابطہ کرتا ہے ان کے مشیروں سے کرتا ہے پھر بات آپ کی بادشاہ تک پہنچتی ہے لیکن دنیا کا نظام اور ہے لیکن اللہ کا نظام اور ہے کیونکہ اللہ کی ذات ہم سے دور نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں جب بھی تم آپ مجھے پکارو گے ٹھیک ہے نا جی میں آپ کے کی لیے کیا ہوں میں قریب ہوں ان قریب عجیب دعوت اللہ فرماتے ہیں, میں تو بڑا قریب ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارے پکار کے وقت میں اس کے قریب ہوتا ہوں اللہ کی ذات کیا ہے وہ ہماری قریب ہے لہٰذا واسطوں کی اس طرح کیا انداد کی ضرورت نہیں ہے آلیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آلیہ ہماری درخواست کو اللہ تک پہنچائے پھر اللہ کہاں آگاہ ہو جائے نہیں یہ تو اللہ کے بارے میں ہم نقص کی بات کر رہے اللہ کی ذات کامل ہے اللہ کی ذات فورن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کس مشکل میں ہے مجھ سے کیا مانگ رہے اللہ علم میں ہوتی یہ چیزیں پھر اللہ ربز فرماتے ہیں کہ انداز نہ بنائے یعنی آلیہ نہ بنائے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنے نہ بنائے وہ ان تمتا اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو یعنی اس چیز کو جانتے ہو کہ یہ کام درست نہیں ہے یہ کام کیا نہیں ہے درست نہیں ہے اس کو تمہارے یہ علم میں ہے اور اس کام کو تم جانتے ہو کہ یہ کام درست نہیں ہے یعنی کئی بار اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے ٹھیک ہے نا جی کہ اس طرح شرک نہ کیا کرے یہ کام درست نہیں ہے پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے پرانی کریم کے اوپر کچھ اعتراض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کلام ہے اور یہ کتاب اللہ کا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے اللہ نے اس کو کیا کیا ہے اتارا ہے تو اللہ کی اس کتاب میں تو اللہ رب العزت نے کئی مثالیں مچھر کی دی یعنی حقیر حقیر جانوروں کے مثالیں اللہ دے رہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا اللہ کے کلام میں اس طرح باتیں تو نہیں ہونی چاہیے یہ ان کا اعتراض تھا حالانکہ ان کو یہ پتا نہیں ہے تو یہ تو عینی فصاحت اور بلاغت کی کیا ہے موافق ہے کہ حسب حال مقتضی حال کے مطابق اس چیز سے مثال دے کے اس چیز کی وضاحت کی جائے تو یہ تو بعینی ہی فصاحت اور بلاغت کی بات ہے اس میں کلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ رب العزت نے مچھر کا بھی ذکر کیا مکڑی کا کیا ہے فلان کا کیا ہے فلان کا کیا یہ کیسے اللہ کی کتاب ہو سکتا ہے لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ہمیں اس میں شک ہے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ وفی یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں بہرحال یہ اعتراض کرتے رہے جب اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا انہوں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کلام خود بنا کر ہمیں پیش کرتے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے ایک بات تو یہ کہ پھر بعد میں ان کو عقل میں بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چون کے کہاں سے پڑھے لکھے نہیں ہے وہ تو امی ہے جب امی ہے تو وہ کلام کیسے بنا سکتے ہیں وہ تو لکھ نہیں سکتے امی ہے امی اس کو کہتے ہیں جو کہ پڑھ پڑ سکتا ہے لیکن لکھ نہیں سکتا جاہل اس کو کہتے ہیں کہ نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازب اللہ جاہل نہیں تھے وہ امی تھے پڑھ سکتے تھے اسی وجہ سے جبریل امین آ کے اس کو کہتے ہیں کہ اقرا اس نے کہا کہ ماں انبقار میں تو قاری نہیں ہوں کسی سے میں نے ابھی تک پڑھا نہیں کہ میں پڑھ سکوں لیکن ماتا ہے پڑھنے کا اس کے اندر استطاعت ہے لیکن جبری امین نے دو تین دفعہ کیا کہاخیر میں کیا کہا ایک قربی رب بھی خانہ آپ کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا ہوا ہے اپنے رب کا نام لے کر قرآن کو پڑھو ٹھیک ہے نا وہ پھر پڑھنے لگا تو امی پڑھ سکتا ہے لکھ نہیں سکتا جاہل کے اندر یہ دونوں صفات کے ہوتے نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے یہ الزام جو ہم لگا رہے ہیں اس پر کہ قرآن اس نے اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا تو یہ بات ہماری کوئی درست نہیں ہے تو انہوں نے پھر اگلا اعتراض اٹھایا کہ چلو اس نے خود نہیں لکھا لیکن کوئی شخص اس کو املا کرواتا ہے یہ ڈیکٹیشن ہوتی ہے اس کے اوپر یہ پھر ہمیں آ کے بتاتا ہے پھر بھی یہ کیا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے ہاں جی تم لا علی ہی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو املا کی جاتی ہے قرآن کی اس کو سکھایا جاتا ہے پھر یہ آ کے ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے یہ اعتراض اٹھایا اور اپنا شک کا اظہار کیا قرآن کے بارے میں ٹھیک ہے نا اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے ان کو تین جگہوں پہ چیلنج دی اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی کلام کلام اللہ کا نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ قرآن جیسا آپ بنا کے لے آئے ہیں. ابھی یہ چیلنجز جو ہے تین جگہوں پر ہیں ایک جگہ پہ اللہ العزت فرماتے ہیں قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرے سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں پھر سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی صورت آپ پیش کریں کوئی چھوٹی سی صورت آپ پیش کرے اور یہ سارے کے سارے سورہ ہد سورہ یونس یہ مکی ہیں مکے میں یہ اعلان ہو رہے پھر اللہ رب العزت اس، اسراء میں فرماتے ہیں کہ تمام قرآن کی مثل ہاں جی لے آئیں اور سورت ہُو میں پھر فرماتے ہیں کہ دس سورتوں کا کیا کریں آپ دس سورتیں بنا کے پیش کریں سورہ بقرے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آجی، کیا فرماتے ہیں مسری ایک چھوٹی سی صورت آپ پیش کریں تو یہ دو تین جگہوں پہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا چیلنج دیا پہلی آیت یہ ہے کل اجتماع قرآن ظہیر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دے ایمس اور جینس ساری کے ساری کٹی ہو جائے مخلوق اور اس قرآر جیسا جیسی کوئی کتاب لانا چاہے یہ کبھی بھی لا نہیں سکیں گے اس مثل جیسے کتاب جس میں اتنی فساحت اور بلاغت جو ہے اس طرح کتاب کوئی پیش کر سکے ہاں جی اگرچہ ان میں سے باز باز کے لیے کیا ہو مدد کرنے والے ہو مددگار ہو پھر بھی یہ کام یہ نہیں کر سکیں گے ایک چیلنج تو یہ تھا دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الفا تشری سور مسلی ہی مختر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مفترہ ہے یہ بنایا گیا ہے تو تم بھی بنا کر کوئی دس صورتیں پیش کریں اور اس کا بدر منیستا من ما سوا اللہ کے جس کو چاہو تم پکارو جس کو چاہو تم پکارو اور ان کی مدد حاصل کرو ان کو تم سادقین اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہیں یہ قرآن مفت ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو لہذا تم بھی کیا کرو اس طرح ایک دس صورتیں کوئی ایک چھوٹی صورت بنا کے پیش کرے ٹھیک ہے نا اگر اپنی بات میں تم سچے ہو تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی قرآن کیا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کیونکہ اس جیسا تم بھی بنا کر پیش کر سکتے ہو پیش کر کے دکھائیں پھر اللہ رب الجت فرماتے ہیں ام یقرا فلفاتو بصورت مثلی کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ مفترہ کتاب ہے ان سے کہہ دیجئے کہ ایک چھوٹی سی صورت وہ پیش کرے اور ود و منیست من ان کو تو صادفین اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا اگر سچے ہو تو اس سچ کو آپ ثابت کر کے دکھائیں ٹھیک ہے جی اور اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ ایک صورت لے کر آئے ٹھیک ہے نا جی اللہ بعد میں فرماتے ہیں فعل تفلو ولن تفلو اللہ نے دونوں طرح ان کے اوپر دروازے بند کر دیے پہلے یہ کام تم نہیں کر سکے یعنی کوششیں کی تم نے اور واقعی انہوں نے کوششیں کی تھی چند سورت سورت بروچ کے مقابلے میں انہوں نے سورت بنانے کی کوشش کی سورہ کے کے بارے میں انہوں نے کوشش کی لیکن نہیں بنا سکے تو انہوں نے کوششیں کی اللہ فرماتے فعلم تف اگر پہلے یہ کام تم نہیں کر سکو اے اے اے نہیں کر سکے یعنی تم نے کوششیں کی اللہ رب العزت آئندہ کے لیے بھی ان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں فرماتے ہیں فلن ولن تف کبھی بھی بعد میں یہ کام تم نہیں کر سکو گے یہ تمہارا تمہارے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی قرآن کا مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے یہ کبھی بھی تم سے نہیں ہو سکے گا اللہ نے ان کو یہ چیلنج دے دیا انہوں نے تو پہلے بڑے بڑے فخر کیے اپنے کلاموں پر سوا معلقہ جو ہے یہ سات شاعروں کے کیا ہے معلقات ہے ایک مجموعہ ہے کس کے شعروں کا جس شاعر کا بھی کلام ان کو پسند آتا تھا یہ پاس کرتے تھے ان کو محبوب لگتا تھا بطور قبولیت اس کو وہ لٹکاتے تھے خانہ کعبے میں اور یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ بہت اونچا کلام ہے اور اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا یا اس طرح کلام کوئی کہہ نہیں سکتا تو اس پہ یہ بڑے فخر کرتے تھے کیونکہ یہ زمانہ فساحت اور بلاغت کا ہوا کرتا تھا بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں امرقیز ہے لبید ہے سلمہ ابن ابی زہر ہے فلان ہے فلان ہے, فلان ہے، سات شاعر بڑے بڑے گزرے ہیں غالباً ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورت کوثر لکھ کے لٹکا دی تو ان نہ کل کثر حسل ربی کا ان شانیہ کا حل جب ان میں سے مشرقی مکہ میں سے ایک بڑا آیا اس نے یہ پڑھا سورثر کو پڑھ لیا اس کے نیچے جواب لکھا کہا کہ ماں ہاضا کلام البشر یہ تو بشر کا کلام نہیں ہے یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اس پہ خود انہوں نے قرار کیا کہ یہ اللہ کی ماں سے اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا اور عربی میں کہتے ہیں کہ ولفضلم شہیدت بل آدا فضل تو اصل وہ ہے وہ فضیلت والی بات ہے کہ خود آپ کا دشمن اقرار کرے وہ مان لے آپ کی فضیلت کو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کوئی نہیں ہو سکتی جو وہ پہلے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اس کو مفترہ کہتا تھا ابھی آ کے انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ کلام میں بشر نہیں ہے تو قرآن کی حقانیت حق پر اللہ رب العزت نے یہاں یہ باتیں فرمائی ارے اللہ فرماتے ہیں انکن تم فرائی بن اگر تم ہو شک میں اس چیز سے جو کہ ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر تھا تو مت تو اسی طرح ایک صورت لے کر آئے ایک چھوٹی سی صورت لے آئے کوئی بات نہیں ہے سورہ کا جیسی ہو کوئی چھوٹی سی صورت ہو بدرو شہادا یہ کام تم اکیلا مت کیا کرو بلکہ اپنے شہدا کو اپنے خداؤں کو بھی اس میں پکارو ان سے بھی مدد لو اللہ کی ماں ان کو تم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اس بات میں کہ تم قرآن کو مفترا کہتے ہو کہ یہ بنایا گیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو بنایا تو لہٰذا اس کام میں اللہ کے ماسیوا جو خدا تم نے بنا کے رکھے ہیں ان کی مدد بھی لو تمہارے ذہن کے مطابق تمہارے عقیدے کے مطابق وہ لوگ کیا ہے تمہارے کار ہے تمہارے لیے مدد کرتے ہیں تمہاری مدد کرتے ہیں تو ان سے بھی یہ کام لو کوئی بات نہیں ہے ان کو بھی شامل کرو اس میں اللہ فرماتے ہیں فع الم یہ کام تم پہلے نہیں کر سکو گے نہیں کر سکے و لفالو اور کبھی کر بھی نہیں ہو پا یعنی بعد میں یہ کر بھی نہیں سکو گے اللہ رب العزت نے آئندہ کا بھی دروازہ بند کر دیا پھر اللہ فرماتے ہیں جب اس طرح بات ہے تو فتقنار بس تم ڈر جاؤ اس آگ سے اللہ الناس جس کے ایندھن کیا ہے وہ لوگ ہوں گے روز قیامت میں جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے اور یہی لوگ جلتے رہیں گے یہ ایندھن ہوگا اس آگ کا بول اور پتھر اس کے ایندھن ہوں گے پتھر کون سے ہیں وہ پتھر جو تم نے خدا بنا کے رکھے ہیں یہی جلیں گے یہی پتھروں سے تمہیں بھی جلا دیا جائے گا تمہارے خداؤں کو اللہ تعالی ایندھن بنا دے گا جہنم میں انہیں کی وجہ سے تم بھی جل جاؤ گے یہ کیا ہے یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی وہ للکافرین اس آگ کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے اور تیار کی گئی یہ آگ کافروں کے لیے جو نہ ماننے والے ہیں کافر ہیں اللہ تعالیٰ اس آگ میں ڈال دے گا اور اللہ اس کو سزا دے دے گا یہاں تک انشاءاللہ اللہ کافی ہے ان الحمد الله بما علمتنا چنوا